نیم مردو کیا جن کا پر سلّا تعالیٰ کا پتہ کا اگر پانی نہ پائے بل ابرے آتمانی سے اگر پانی نہ پائے پلے ابورے آسمانی سے رنگ کل بابانی ہے جلتا ہے کوئی رنگے کلے شام کا اگر پانی نہ پائے گل یہ ہم گرفانی نئے پل کے ابھرے آسمانی سے نکلتا ہے کہانی سے اسے لندن کے رنگے پل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی کے رنگے پھل کی کچھ عادت نہیں ہوتی جسے ملتا ہے ڈر دل خدا کی میر پانی ہے جسے بلتا ہے ڈر دل خدا کی میر پانی لندن کے رنگل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی اسے لندن کے رنگے پل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی جسے ملتا میں درد دل ہوتا دل خدا کی میر پانی دے حسین اور حسین کیا کہیں دنیا میں کسی خطے کے حسین ہوں اور نہ صرف حسین بلکہ کوئی بھی دولت ہو کوئی بھی پرکشش کی ہو جس کو اللہ تعالیٰ کا ترجیح عدا ہو جاتا ہے جس کو اللہ کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت آ جاتی ہے شکلوں سے دولتوں سے اور متاثر ہی ایک برابر کی رنگ کلچ رحاجت نہیں ہوتی جسے ملتا ہے ڈرتے دل خدا کی میر پانی سے نہ دیکھو نمکو کو تم برک نہیں دیکھو. نہ دیکھو نمک تم برکت نہیں دیکھو کے یہ جاتی نہیں نمکین پانی سے شیتان دیتا ہے دل میں تقادے ہو رہے ہیں ذرا دیکھ لو تو سکون ہو جائے گا دیکھنے کے بعد ذرا کوئی تفادہ ختم ہو جائے گا دیکھ لیا تقادلہ ختم ایسا نہیں ہے بتائیں کہ جیسے سمندر کا پانی کھارا کڑوا کھارا پانی ہے سب پیاز لگی ہے آپ اگر سمندر کا پانی ڈالیں تو آپ خوب کریں گے سب پیاز کی حالت میں بھی پی نہیں سکیں اور پی لیں گے تو بھی اس سے پیاز آپ ہاں کی نہیں ملے گی بلکہ اور بڑھ جاتے لہذا گنام کا تقاضا آئے تو فوراً اس کو دو کر کے اس کو دبا دو اگر اس پر عمل کیا تو تقاضا اور بڑھ جائے گا ختم نہیں ہوگا بلکہ اور شدت لانا آنا شروع ہو جائے گا رحمت اللہ سے کسی نے لکھا کہ جب شکل دیکھتا ہوں تو بہت حسرت اور کم رہتا ہے وہ فرمایا نہیں دیکھتے ہو تو کتنی دیر رہتا ہے کہا کہ اگر نہیں دیکھتا ہوں تو تھوڑی دیر تو بہت شریف کم ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے और भी जब देख लेते हो तो कितना कम होता है कहा जब देख लेता हूँ तो फिर तो कई कई दिन जो है कम रहता है अफरतें बतनाया किसी फैसला लो ये कम कम उठाना चाहे कि ज्यादा कम उठाना देखना चाहे यानी हजरत ना मालूम हजरतें नामालूम एक हसरत खेती से कर रही है ये ये कम जो है ये कोई देता है اور ہمیں حسرتیں معلوم کہ کئی روز رہتا ہے بہت بہتر رہتا ہے پلاسا رہتا ہے بعض لوگوں کو تو خاتمہ بھی اس سے خراب ہو گئی میں تصویر جم گئی نامحرم کی آپ نکالے بھی نکلے اب نماز بھی پڑھیں دل میں اس کی نامحرم کا سکوں اسی لیے میرے مشکل فرماتے ہیں فرماتے تھے کہ بعض لوگوں نے نظر کی حفاظت نہیں کی اس کا انجام کیا ہوا کہ ان کے دل میں اس کا گول چل کیا اور فرمایا کہ کے جمنے سے کیا ہوا ابھی عبادات کے اندر ہی بجائے اللہ کے نام کا فرمایا کے بدنی کا فرمایا کہ ہی ایسا بڑا جن اور اتنا حفیظ پہل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خلال پلٹ جاتا ہے لوگ جو ہے اس حکیم اور نام اور اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور تیس اللہ تعالیٰ کی طرف واقعات بھی ہوئے ایسی کھلی صحبت سے متعلق حضرت نے فرمایا کہ ایک جوان آیا حضرت کے پاس ہوا کہا کہ میں سید ہوں اور میں حافظ بھی ہوں لیکن مجھے کسی لڑکے نے جو باہر سے آیا تھا تو اس نے مجھے گندی دکھا دی اور وہ اس کی، اس کی میرے ہر وقت کپڑے بھی ناپاک رہتے ہیں اور پہلے میں نماز بھی پڑھ رہا تھا تو بھی مجھے جو ہے وہ گندی چیزیں نماز پڑھنے پہنچائی دے رہی اور اس کے پاس ہم نے نماز بھی پڑھ دی کپڑے پاک نہیں ہیں وہ نہ دیکھو کو دیکھو ان, کو تم, ہر کس نہیں دیکھو. نا دیکھو ان کو تم ہر کس نہیں دیکھو کہ یہ تشنا ل جاتی نہیں نمکین پانی سے کہ یہ لگی جاتی نہیں نمکین پانی سے نہیں برباد کرتا ہے وہ دو دل کو نہیں برباد کرتا ہے آپ نے گرو دل کو میری نسبت جسے البو نظر کی بات بانی سے میری نسبت جسے البو نظر کی بات بانی سے نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے جی سو دل کو نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے جی سو دل کو میری جس بس قلب الگ نظر کی بازوانی میری جس بس جسے قلب نظر کی سے اللہ سر اپنے کہ جو اچھی والی پیے گا تو اس کو پھر کمتر والی منہ کو لگائے گئی ابھی ہم کمتر والی کو منہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم نے اچھی والی پی لی جب ہم اچھی والی پی لیں گے تو کمتر والی کو کون منہ لگائے اچھی چیز اچھی ہوتی ہے بری سے بری ہوتی ہے جب اچھے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو گٹیا کھانا کون کھاتا ایسے اللہ کی محبت کی شراب جس دن ہم پی لیں گے محبت کی شراب کیا پی لیں گے اگر کلچھٹ بھی مل جائے کہتے ہیں بالکل آجیف کی بچی بھی جیسے مولانا دونوں فرماتے ہیں کہ اگر تنخواہ آلود پانی ہے اللہ کی محبت کا ہم پی لیتے ہیں اس میں وہ نشہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو خاتر ہوتی ہے صاف پیے گا پھر کیا تھا تو جو اچھے اچھے کھانے کا آدھی ہو وہ بڑھیا کھانا تھوڑی کھاتا اچھا پینے کا آدی ہو بہت چیز کو کیوں منہ لگایا اس لیے اس کو نسبت مالدہ حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں جایا نہیں بل بات کرتا ہے وہ اپنے نہیں بل بات کرتا ہے وہ دیداؤ تل کو می محبت جس نے الگ کی صرف یہ نہیں کہ وہ شکلوں میں برباد بلکہ دنیا کے جگڑوں میں بھی مخلوق کے جھگڑوں میں بھی نہیں پڑتا وہ اپنے آپ کو بالکل الگ الگ رکھتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اسے کسی جھگڑے میں بھی متوز نہیں ہے اور اللہ ماروسی کپول الگ نفل کر مجار مساط مدمدار جس جب کی نظر اللہ کی اللہ کی طرف ہوتی ہے مجارس سدا جہاں سے فیصلے جاری مجالف صدا جہاں سے فضا مانی فیصلہ مجالس جہاں جاری ہونے کی جگہ یہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں جو اپنا محبوب حقیقی ہے اپنا خالص ہے اپنا پالنے والا ہے جس کی نظر وہاں پر ہوتی ہے وہ مخلوق کے جھگڑوں میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا اپنے لفحات کو ضائع نہیں کرتا وہ سبق ہی کوئی لڑ جگڑتا ہے کہتا ہے پیسہ آتا تو میں جاہلوں علوم السلام جاہروں سے ایراز کرو اگر وہ جھگڑا امراض کریں کاب پریشان کریں سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں اپنے اپنے اوقات کو جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتے ہر وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے نہیں برباد دل کو میری جسبت جسے الب و نظر کی پاسبانی بانی سے میری جس بت جسے الب و نظر کی بات بانی سے بکرے ہاں جو ہے سن بتائے اس کو دوام کے ساتھ پابندی کے ساتھ اگر پابندی نہ کی کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا مزہ آیا تو کر لیا نہیں مزہ آیا چھوڑ دیا جس سے کچھ کیا سکھ جتنی چیڑیاں طے کی تم واپس یہ واپس نہیں کرے گی سمجھ رہے کہ تو چھوڑا ہے لیکن نہیں ہو رہا میں پابندی کروں اگر اس میں پابندی نہیں ہوگی होगी ہوگی تو بہت بے برکتی ہوتی ہے نہ کر سکو شہر کو ہلا کرو گے بول رہا ہوں بتائے گا اور جانا ہے اپنے نف پر کرنا یہ مزہ نہیں آ رہا تو چھوڑ دیا مزہ آئے یا نہ آئے جیسے آدمی روز کا روٹین بہت سارے روٹین میں کام کرتا ہے ناشتہ بھی کرتا ہے بالوں بات مل نہیں جا رہا مل نہیں کرتا जाने دفتر جانے کا دل نہیں جا تو اس کی طرح سے ذکر بھی جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر سکے نہ شہد نے بتایا ہو اس کو اپنے اوپر لازم کر لو مزہ آئے نہ آئے کچھ بھی ہو یہ کام تو کرنا ہی مطلب فرما دیتے کام تو کرنے ہی, سے کرنے, کے تو کرنے, ہی سے ہوگی. کرنے کے کام کرنے ہی جو رحمت اللہ رائے کے بادشاہ اخبار رحمتہ نے ایک دفعہ شاد کہ سب بخار کا بخار اور بالکل یعنی بیمار اور حال سے لیکن اس بیماری میں بھی تھوڑی دیر تو بخار میں ہائے ہائے کرتے رہے پھر اس کے بعد اٹھ کے بیٹھے ہیں اور فرمایا لاؤ بھائی ہمارے پرانے پاک کا نسخہ اور میدان کو نہ جاتے موقع کہ کرنے کے کام تو کرنے ہی کرنے کے کام کرنے ہی بسمت کر کے حاضر میں ہی لاؤ لیکن چاہے نہیں چاہے کام کیے جاؤ تو اس کی برخاست کرتا ہے اور جو اگر نافذ تو اس میں بے برگتی بجاتی بپی سے دکھ رہے ہم جو کیس پاتا ہے کہاں ممکن ہے پائے گانی گل پشانی سے کہاں ممکن ہے پائے پانی گل پشانی سے بچوں دل میں پاتا کا ہے کام ممکن پائے گا وہ پانی گل پیشانی سے, سے دل پہلانے سے وہ کیا تھا پیدا ہوگا تمہارا تو کچھ اور معاملہ ہو جائے گا پریشانی افراد اور بے چینی اور مصیبت کی کہ اور جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ نظر رکھے گا اس کے کیسا گزار دکھ رہے آپ جو ہے، ممکن ہے گا وہ سے تمام مضامین میں اکثر محاط کا انداز مردوں سے ہوتا ہے لیکن خواتین کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بلانے پاک میں دونوں کے لیے الگ الگ اختمام نظر کی حفاظت کا مضمون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا مضمون کہ جہاں بھی کہیں کتاب مرضم تھے اس میں خواتین بھی میرے شامل ہیں وہ کیونکہ اکثر باہر ہوتے ہیں ان کی نگاہ کے خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اور اپنے عموماً برے رہتی ہے रकम खराब होने का अंदेशा होता है इसलिए मुखातब जो है वो मजबूत होते हैं पुरानी पास में बहुत सारे अहमत जो है वो फसल को मुखातब करते लेकिन वो औरतों के लिए भी यहाँ हमेशा याद रखना चाहिए की औरतों को भी निगरानी वैसी हिफाजत की जरूरत हो जाएगी जैसी आपकी शेयर اگر دردے محافہ دل میں کے نہیں افطل اگر درد محافہ دل میں باعث نہیں افطل حسین سے مؤثر اسی کا ہوگا تاخیر اسی کو اسی کے بیان میں ہوگی جس کے دل میں خود کو جیت جیسے حضور کے پاس ایک تھا عورت حاضر ہوئی کہا کہ میرا سچا خود بہت خاص ہے ذرا اس کو نصیحت کر دیجیے بہت زیادہ تھا چپل آنا جب اگلے دن میں آئی تو اسے کو بلا کے کہا کہ بیٹا زیادہ ووٹ نہیں کھائے گروپی لیے اور کل <سؤال> جی بھی آئی تھی آپ دوبارہ آپ نے بلایا بس یہ ایک دم لا یہ کیا بات تھی آپ یہ بات کل بھی کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا کل تک تو میں کھاتا اب میں نے اس دن کے بعد سے کل سے کھانا چھوڑ دیا کیوں کہ اگر میں کل اس کو کہتا تو اس کو اثر نہیں خود وہ کام کرتا تھا اب میں نے وہ چھوڑ دیا تو آپ مجھے یقین ہے کہ میری بات کا ختم خود عمل تیرا نہ ہو تعلیمات سے دوست بات اچھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا درجی محبت نصیب کر رہا ہوں اگر کر دے محبا دل سے نہیں ہو اس کی خوشبیا نہیں وہ اس کی خوش پیانی پانی نہ پائے بلیہ اب آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس تک اللہ کا فضل نہ ہو کوئی پیغمبر ہو تو کیا پیغمبر بھی کسی انسان کو شکایت نہیں جب تک ان کا لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم ہو جاتا ہے کہ جب کسی سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے اور ترجیح حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا دکھے گنگ پورے تا باپ نا ان شاء اللہ کریں گے لیکن میں جب جگہ یہ بات رکھتا ہوں اپنے گھر کو بھی اور وہاں جہاں بیان کیا تھا اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہماری جو آزاد ہے وہ بولے نا قوم کے ساتھ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ قابل جو تمام تمام ہے تو گراج کی جو مندر ہے شہی دعا گئی کی گئی دعا کی رحمت اللہ علیہ نے ترقی کیا تو تحریر دعا جو اس میں نقل کیے ہیں اس میں شلبا والی سج میں بے حوالے بہت سارے حوالے اللہ تعالیٰ کو بہت سارے برتی ہیں جیسے کوئی آدمی اپنی کسی کے کچھ کام ہوتا ہے تو وہاں جاتا ہے کہ میرا پلا بلا گوشت ہے گئے کا حوالہ کا حوالہ دے دیتا ہے یعنی رسول سے لندا خلف بہت سارے حوالے اور بہت سارے وسیلے اور ان کے سمجھد سے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی بہت سارے بڑے بڑے حوالے بڑے بڑے حوالے بڑے بڑے وسیلے دیکھا رسول سے لداء اللہ ایک چیز مانگی تو جس کام کے لیے بہت بڑے بڑے سفارشیں بہت بڑے بڑے بڑے بڑے حوالے لیے جاتے ہیں وہ چیز بھی تو جو باقی جاتی اہم اور اتنے حوالے رسول صلی اللہ چیز کے لیے, کہ کی لیے اور وہ ہے قرآن پاک کہ اللہ قرآن باپ کو میرے دل کی بہار اور میں میرے دموں کی پشائش بناتی ہے ربی احمد بھی میرے دل کی بہار ربی احمد بہار دل کی بہار قرآن باغ کو بنا دی اور وہ جگہ ہوگی اور میرے محبت کی جلا یعنی اس کے خاتمے کا دا اس کو بدل کر خوشی کا انتظام کروں گی جمعے والے دن کی جو مسجد ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نہ جانے دیکھ سکتے ہیں اس نے تقسیم کافی ہے وہ بھی اس کے ترجمے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بڑے بڑے وسیع آپ صلی اللہ علیہ ون دوسرے نے جی بھی یہ نہیں کرایا جی اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اس کو میرے, کر جی. کو میرے زجرے زجرے پیوس کر دیجیے پرانے پاک کے احکامات کو میرے ذرے ذرے نے ایسا بے وسٹ کر دیجیے پرانے باپ کو ایسا پیوست کر دیجیے میری گوشت میری خالج میری بارش میرے دل میں ہر جگہ میرے پرانے اور عید کو میرے دل سے پیوست کر دی. تو یہ بات ہے جگہ جگہ بیان کرنے کی مجھے اللہ تعالیٰ کو دے جب قرآن پاک کی کھلاوت کی جائے تو تین حق اس کے لیے اور تین پہلے اس کے ادا ہوتے ہیں اس کو جا کر مشید نے بتایا کہ جب قرآن پاک کی کھلاوت کرے وہ بہت حدمت کے ساتھ بہت بڑے مالک کا سلا بہت بڑے مالک اور محبت کے ساتھ کرے محبت کے ساتھ بھی یہ پالنے والے کا سما جیسے باپ بیٹا میں کام آپ کے سلسلے میں پڑھائی کے سلسلے میں جاتا ہے تو है اس کو جب اس کو ختم یہ خوشی ہوتی ہے آج کل تو موبائلوں کا زمانہ آ گیا ہے سال کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہیلو آپ کا فون آ جاتا ہے اور فون پر نفسیت کرتا ہے بیٹا ایسے ایسے رہنا بلام کا سامنا کرنا چکروں میں نہ کرنا باہر جی جائے شراب لڑکی کی جائے بنا کی کرتا ہےکر تو اللہ تعالی نے بھی ہمارے حضرت فرما دیتے اپنے بندوں کے نام ان کی اقبالوں کا ترمیم سنائی تو عزم کو اخلاقی ہم نے وہاں آج ختم ہو گیا پرانے عزم نے فرمایا اس سے کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے آپ نے اللہ تعالی کو قرآن پاک سنایا این نماز کی حالت اس بار سنائے نماز کی حالت ایک تو اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک سنایا کتنی خوشی کی بات دیت ہے زندگی کتنی خوشی ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کا سنا لیں اور دوسری خوشی ہے کہ این نماز کی حالت یعنی کہ نماز مومن کی معراج سے اس وقت و بندگی کی معراج سے اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے حالت کے اندر آپ نے تو ایک کام یہ ہے کہ محمد کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑے مالک کا خراب دوسری بات دوسرا یہ ہے کہ محبت کے ساتھ پڑھنے کے میرے مالک کا خراب ہے میرے پالنے والے کا خراب پالنے والا جو ہے رب ال پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت جن بجلی اگر ذرا سبوت کے لاتو اس کو کیسے دو ملا رہتی ہے روز پیروں میں روکتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی نعمت دیا تھا ہمارے صبح سے شام جنہوں سے شمار نہیں کب کتنی نعمتیں جن سب کی سب نعمتیں ہمارے پالنے والا چکی ہے تو ہمیں کتنی محبت اللہ سے ہوئی چلیے تو محبت کے ساتھ پالنے والے کا کہنا جب آپ نے پرانے پالے اس وقت یہ کردار ہے اور یہ مالی کو سلام نہیں چہرے और बीनती की है की उसको चाहे हसम के साथ पढ़े मोहत्तम के साथ पढ़े और तीसरा तीसरा आप ये समझे के अल्लाह तला ने फरमाइश की है की सुनाओ, ہمارا کلام سنا کو دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام سنا اللہ تعالیٰ ہر چیز سن رہے جانے دل میں یہ اس تصور سے اس پر پڑھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں اتنا مزہ آئے کریزوں کا استحکام ہے اچھا تین فائدے وان کی پہلا فائدہ یہ ہے کہ دل کا دن دور ہوتا ہے پرانی پاکی کی جلد سے جلد بندہ کرتا ہے دل کا دن اور ہم کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور ہمارے دنیا میں بھی کام آتی ہے تبر میں بھی کام آتی ہے اور اشر میں بھی کام آئے گی جشن بھی کام ہے تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہر حق پر دستی ہر حق پر دست نیچے تو جو لوگ تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے کتنا ذخیرہ ان چاہتا جمع ہو جائے یہ تین فائدے سے حضرت نے بیان رکھنا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خود بڑھتی ہے بہرحال حضرت نے ایک تصویر بھی فرمائی ہے کہ پرانے پاک جب بھی پڑھو تو تجویز کے ساتھ تو اپنی تجویز کو سنا ہو کہ بھائی ہماری تربیت آپ دیکھ لیجیے اگر نہیں ہے تو اپنی تجویز کو دلوست کرائے دو تین مہینے کے مہینہ پندرہ بیس منٹ بولانا ان شاء اللہ جی ہو جائے قرآن پاک کو تجویز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور مایا کہ دنیا بھی شاعر کا کام کلام غلط پڑھو تو اتنا خراب ہوتا ہے غلط کر رہا ہے اور اس میں پانی بھی بدل جاتے ہیں تو اللہ اللہ پاک کا کلام کلام الغلو جلوب الکلام بادشاہوں کا کلام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کا اس کو غلط ٹھیک السلام علیکم